ادھار پر مال فروخت کیا وصولی کی مدت ایک سال کے بعد طے پائی تو مال زکات تو اس مال پر زکات کس کو نکالنا ہوگی اگر آپ نے مال ادھار دیا تو اب آپ کا قرض نکل رہا ہے اس پر تو قرض جس کا نکل رہا ہو ظاہر ہے کہ زکات وہ دے گا یہ تو باہر شریعت میں بھی اس کا چزیا موجود اور اس میں فخانے یہ رعایت برتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا تو گیا رسی بھی چلی جائے اتنا ضرور ہے کہ جب یہ مال مل جائے تو اس وقت زکاط نکال دے ابھی نہ نکالے مال مل جائے تب زکات نکال دے